حقیقت اسولاد بلا ہی شکر تیرے احسان کا کہ تو نے ہمارے دل کو روشن اور زبان کو گویا کیا اور ایسے نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنا شفاعت سے دونوں جہان کی نعمت پاؤں اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھاویں پس درود اس نبی مختار اور اس کے آل اطہار اور اصحاب کبار پر ہو جو کہ جس نے بشر کو ضلالت اور گمرائی سے باز رکھا اور علماء و فضلاء کو زیور علم دانش سے آراستہ کیا پیچھے حمد خدا اور نعت رسول کے ارباب دانش پر ظاہر ہو جیو کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم کو معلوم کرے اور مرضی نہ مرضی اس کی تحقیق کرے كے بغیر اس کے بندگی نہیں اور جو بندگی بجا نہ لاوے بندہ نہیں اور بڑی بندگی نماز ہے کہ بدون اس کے کوئی بندگی قبول نہیں کیونکہ شراب بندگیوں اور برے کاموں سے بچنے کا یہی ہے اور اس نماز سے کوئی غافل نہیں نہ درخت نہ عمارات نہ پرند نہ حیوانات نہ حشرات نہ زمین نہ پہاڑ نہ ستارہ نہ آسمان نرواہ نہ فرشتے جیسے کہ نماز درخت اور عمارات کی قیام ہے اور پرند اور حیوانات کی رکوع اور تمام حشرات کی سجود اور زمین پہاڑ کی قعود ستاروں اور آسمان کی حرکت ارواح اور فرشتوں کی تہارت اور تصبیح اور کلمہ شہادت اور تلاوت قرآن اور ذکر و دعا اور اس انسان کو کہ خاص چیلہ سرکاری ہے ساری خوبیاں تھوڑے عرصہ میں مرحمت فرمائیں اور خلیفہ کر کے سب پر اس کو حکم دیا جس نے فرما برداری کی اور حکم بجا لایا یا اس کا منصب قائم رہا اور بحشتی ہوا اور جس نے نافرمانی کی اور حکم پر قائم نہ رہا وہ بے منصب ہوا اور الٹے پاؤں دوزخ میں گرا